بذکر اللہ تتمین القلوب اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ میوزک از فوڈ فور دا سول قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے دل اس سے اطمینان پاتے ہیں اور دیکھ لیجئے آزما کر جو میوزک میں حصہ لیتے رہتے ہیں ان کی زندگیاں بھی آپ کے سامنے ہیں سنگرز کی ایکٹرز کی ایکٹریس کی چند نام بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں آج کے حوالے سے بھی اور آج سے بیس سال پہلے کے حساب سے بھی کبھی پڑھیں ہو جا کے ان کی آپ بایوگرافیز اور ان کی زندگیوں میں اذیت تو دیکھیں کتنے کمپلیکسز تھے کتنے مسائل تھے کتنے نفسیاتی پرابلمز کے اندر وہ گھرے ہوئے تھے کیا انسیکیورٹیز ان کی تھیں ایسا ہی میوزک فوڈ فار دا سول ہے تو ان کو کیوں نہیں سکون مل گیا ان کی روحیں کیوں بے چین رہی غلط سلوگن ہے بے ذکر اللہ تتم القلوب غلط جگہ جا رہے ہو سکون تلاش کرنے کھادی سمندر کوئی سارے کا سارا بھی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی غلط جگہ گیا میٹھے پانی کا ایک گھونٹ پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی یہ میٹھا کلام اللہ کا اس کے پاس تو آؤ پھر دیکھو سکون کتنا ملتا ہے وہ تو اپنے غم بلانے کے لیے مٹانے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں اور ڈراؤننگ دم سیلز ان میوزک کہتے ہیں نا یہ الفاظ یوز کرتے کہ ڈبا دیا آپ کو, یہ اسلام اسکیپزم نہیں سکھاتا اسلام بھلاتا نہیں ہے کسی چیز کو بے ہوش نہیں کر دیتا غافل نہیں کر دیتا بلکہ بتاتا ہے کہ تمہاری ہر چیز کا صلا تم کو ملے گا اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے کوئی مشکل آئے انسان کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے قیامت آئے گی تو اللہ مجھے اجر دے گا ان چیزوں کا اتنا اطمینان ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کر کے کوئی مشکل بڑی سے بڑی بھی بڑی نہیں لگتی کسی نے خوب کہا کہ جب نان مسلمس کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ لکر شاپ کی طرف جاتے ہیں اور جب مسلمانوں کو, کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ذکر شاپ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں تو جانا ہے ذکر کی طرف ہے آئیں تو اس کی طرف آئیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے قرآن ناوزب یہ تو پرابلم شوٹر ہے پرابل شوٹر ہے ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں اور زحمت پیسے سے وہ کا نقطہ مٹا دیجئے غلط قرآن رحمت ہے بہت بڑی اللہدینسن پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کرے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے توبہ جنت کے درخت کا نام ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک سوار سو سال اس کے سایہ میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو کتنی پیاری جنت ہے جو ہم میرے رب نے میرے لیے بنائی ہے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 اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں ان سے کہو وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہی میرا ملجا اور ماوا ہے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مرد قبروں سے نکل کر بولنے لگتے بلکہ سارے اختیاری اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر کیا اہل ایمان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 مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی پھر کیا وہ جو ایک ایک جان کی کمائی پر نظر رکھتا ہے لوگوں نے اس کے کوئی شریک ٹھرا لیے ہیں اے نبی ان سے کہو ذرا ان کا نام تو لو وہ کون ہیں کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا یا تم بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو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 یہ سب گمراہی کے راستے کی ساتھی چیزیں ہیں الحم عذابل فلحیات دنیا ولا اذاب الآخرتی اشق و مل من اللہ میں واق اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک دفعہ ابو اریرا رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے درخت لگا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا درخت لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا میں تم کو اس سے بہتر درخت لگانا نہ سکھا دوں ایسا کہو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک درخت تمہاری جنت میں لگتا جائے گا یہ ہے نا اسلام کی شان کہ ہاتھوں سے کام کرو دل سے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہاتھوں کا فارغ ہونا ضروری نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم تو بس صرف مسجد میں بیٹھے رہیں گے دنیا کا کاروبار بھی چلاؤ اور اپنی آخرت بھی تم ساتھ ساتھ سنوارتے رہو یہ کانٹروڈکٹری کازیز نہیں ہیں کہ یا جنت یا دنیا دونوں مل سکتا ہے دل کا اخبل لدینت تقا اخبل کا فرینار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 اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے ام الکتاب اسی کے پاس ہے وہ امن کا بادل لدین کا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا کہا گیا علیکل بلاغ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب تک پیغام یہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینا حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے ہم نے کیا کیا معاملہ الٹ لیا جب کبھی اسلام کی غربت ذلت کی بات نکلتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہی کرے گا بھائی اللہ ہی سنبھالے گا اس کو اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کچھ کرنے والے اللہ کا کام ہے خود کرے گا حساب لینے میں ہم بہت تیز ہیں لوگوں کا کون جنتی ہے کون دو سخی ہے جب وہ مرا تھا کس کے چہرے پر نور تھا کس کے چہرے پہ نہیں تھا کون ولی اللہ ہے کون نہیں ہے کون اعلیٰ درجے کی جنت میں چلا گیا جس کے لیے اب دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں جیسے اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا ان کے مزاروں پہ جا کے بجائے ان کی مغفرت کی دعا کریں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں یہ بھی ظلم کر رہے ہیں نا اپنے جیسے مسلمانوں پر خود ہی اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بنا دیا کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں تو ہرگز نہیں جائے گا ہم سے نہیں کہا گیا تھا کہ تم حساب لو سے کہا گیا علیقل بلاغ تم پیغام پہنچاؤ اس میں اپنی توجہات کو صرف کرو اس کے لیے بھی علم حاصل کرو اور حساب لینا اللہ کے ذمے ہے اولم یارو ان ناتل اردا نن من اطرافیہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی وقت مکر الدینہ من قبل ان سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے فل اللہ مکرو لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے تو فکر کی بات نہیں ہے چالیں پہلے بھی چلی گئی ہیں تو چالوں کو ڈسکس کرنے میں اپنی توانائی مت ضائع کریں ہم ہر وقت کانسپریسیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمانوں کا دشمن ہے فلاں یوں کر رہا ہے وہ تو کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے آئندہ بھی کریں گے ہم کو اپنا کام دیکھنا ہے میرا کیا کام ہے میری کیا ذمہ داری ہے یار لم تقسب کلک وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے وہ یقول الدین کفر مرسلہ کلکفا بل شہیدم بئی نقم و من علم الکتاب یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے بہت پیاری بات ہے ہم بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بہت فکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تم اپنے دل سے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہو فکر مت کیجیے کہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں یا دھکر بات سمجھتے ہیں یا ایمبیشس سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ سچا رہنے کی فکر کریں کہ اللہ گواہ ہے میری باتوں پر اللہ گواہ ہے میرے عمل پر جو میں کر رہی ہوں اللہ کافی ہے کفا بلّہ شہید تمہاری گواہی تو امپورٹنٹ نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو مجھے اللہ کی گواہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ مجھے کیا سمجھتا ہے ممن اندہ ملک کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے